وہ کلومقیار یہ سب کے سب بھی بڑے ہی عمدہ لوگوں میں سے تھے حاضا ذکر یہ ایک ذکر ہے یہ ایک تذکرہ ہے وہ ان نل متقین اور یقیناً ان متقین کے لیے تمام متقین کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے لوٹنے کی آنے کی اچھا ٹھکانہ ہے جنات عزن وہ باغات کے جو رہنے والے ہوں گے ریزیڈینشیل ہوں گے بسنے والے مفت حق لہم جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے گئے ہوں گے یہ آگے بھی آئے گا سورہ زمر میں بھی یہ جنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے جنت کیونکہ استقبال کے لیے جیسے کہ مہمان کے لیے جب آپ مجھے استقبال کرنا ہو تو یہ تو نہیں کرتے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ آگے دستکی دے گا تب ہی کھولیں گے اس کا تو انتظار ہو رہا ہوتا ہے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن جہنم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب مجرم پہنچ جائے گا جیسے جیل کا دروازہ ہوتا ہے جب وہاں پہنچ جائے گا پھر وہ دروازے کھولے جائیں گے یہ مضمون جو ہے سائملٹینس کنٹراسٹ کی شکل میں جو ہے وہ آئے گا سورج ڈومر میں ان کے لئے دروازے کھلے رکھے جائیں گے جناتھ یادو کے متقی نفیحہ یدو نفیحہ وفاق کے اور اس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہ آرڈر دیں گے یدونا آرڈر دیں گے مانگیں گے طلب کریں گے اس میں وفاق کے میوے بھی ان کثرت سے وہ شراب اور مشروبات بھی عمدہ سے عمدہ مشروبات و اندہ قاصرات و طرف اطراب اور ان کے پاس ہوں گی ایسی ان کی بیویاں کہ جو نیچی نگاہ والی ہوں گی اور ہم عمر ہوگی حاضا ماتواد یوم حساب یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن ان نہ رسکو نہ ماں من نفاط اور یہ ہوگا ہمارا رزق ہمارا عطا کردہ بنی ہوئی چیزیں اب یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی یہ نہ سمجھنا کہ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی یہ باقی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ حاضہ تاغیر مب یہ تو ہے اہل جنت کا معاملہ لیکن جو سرکش تھے جو باغی تھے ہمارے ان کے لیے ہے ایک برا لوٹنے کا مقام بری جگہ جہنما جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی برا بچونا ہوگا ہاضا فل یزوکوغصاخ اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے وہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا فل اب وہ اس کو چکھیں ہم جو کیا ہوگا وہاں گرم پانی ہوگا غصہ زخموں کا دھون جو زخموں کو صاف کرتے ہیں جس پانی سے پھر اس میں پیپ ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں کہ سے انسان کہ طبیعت عبا کرتی ہے وہ آخر وہ مل سکتا ہے اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی جو بھی ان کو دی جائیں گی کھانے اور پینے کے لیے وہ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی گھناؤنی اور بد ذائقہ ہارا فوج المختحم باقم اب وہ جو جہنم میں جو لوگ پڑے ہوئے پہلے سے جب ایک قوم آئی پھر دوسری آئی جو نئی قوم آئے گی تو پہلے والے جو ہے وہ کہیں گے اب تو پہلے ہی یہاں مصیبت میں ہیں جگہ بھی یہاں نہیں ہے تنگی ہے ہبس بھی ہے یہ بھی ہے اب یہ ایک اور چلی آ رہی ہے فوج حاضا فوج ان مختحم الماخم ایک اور فوج آ رہی ہے جو تمہارے اوپر دھسی چلی آ رہی ہے لامرحب امبہیم ان کے لیے کوئی کچھادگی نہ ہو کوئی مرحبا نہیں ان کے لیے برحبا یہ ان کے کہنے کا ایک وہ تھا گریٹنگ کا برہابا مرحبا یعنی آئیے آئیے آئی، آپ کے لیے کچھادی ہے ہر جگہ آپ کے لیے یہاں سہولت ہے وہ کہیں گے لامرحب امبہیم ابھی نئے آنے والوں کے لیے یہ جو نئی انسٹالمنٹ آ رہی ہے جہنمیوں کی یہاں کوئی ان کے لیے جگہ نہیں سال یہ والے آگ میں کالو بل انت وہ آنے والے کہیں گے نہیں تم لا مرہبم بے تمہارے لیے نہ ہو کوئی کشادی تمہارے لیے کوئی مرحبا نہ ہو انتم قدم تم وہ لنا ہو قرار یہ تو تم لوگ ہو جنہوں نے یہ سارا سامان ہمارے لیے فراہم کیا ہے تم ہم سے پہلی نسل ہو تم نے وہ سارے جو ہے غلط طور طریقے یاد کیے تھے تم نے وہ عقائد جو ہے وہ ہمیں سکھائے تھے ہم تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے یہاں تمہارے اس جھرنم میں آئے ہیں بل انتم قدم تو منہ لنا فبیس قرار تو یہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی ٹھہرنے کی کالو ربنا من قدم لنا ہو عذاب اور وہ کہیں گے پروردگار جن لوگوں نے ہمارے لیے یہ چیزیں کی اور ہمیں ان راستوں پر ڈالا ان کو تو, تو اور عذاب دے اضافہ کر ان کے عذاب میں زیفر دگنا عذاب آگ کا وہ کالو مالا لالنا جان کنانا راؤدہ وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے ہم یہاں آپ لوگوں کے ساتھ لوگ تھے جنہیں ہم سمجھتے تھے بڑے گھٹیا لوگ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی کمی کاری لوگ تھے وہ محمد پر ایمان لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم تو ان کو اس سے زائی کرتے وہ یہاں نظر نہیں آ رہے آپ کے پاس ظاہر بات ہے وہ تو جنت میں گئے وہ یہاں تھوڑا ہی ہوں گے مالنا لانا جالن اور کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو وہ یہاں نظر نہیں آ رہے کہ جن کو ہم کنہ نارم من لشرا جنہیں ہم برے لوگ سمجھتے تھے تخذ نہ کیا ہم نے ان کو صرف ایسے ہی جو ہے ایک یعنی ہنسی کھٹا بنا دیا تھا ام زاغت انہوں لفسار یا ہماری نگاہیں جو ہیں ان سے قج ہو گئی ہے دیکھ نہیں پا رہی ہے ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہماری نگاہیں جو ہیں ان سے چوک رہی ہیں ان ذالک کا حق کو انتخاص و, و تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں حق ہے یہی جھگڑا ان جہنمیوں کے مابین یہی تکرار ہوگی کل انما انامنظروں کہہ دیجیے نبی کہ میں تو بس ایک منظر ہوں خبردار کرنے والا ومام الْوَاحُ الواحد القحار نہیں ہے کوئی الہ معبود سوائے ایک اللہ کے جو الواحد ہے اکیلا ہے اور قہار ہے پوری طرح چھایا ہوا ہے رب السماوات وات وما بین العزیز الغفار وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے مالک ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کا بھی العزیز ہے زبردست اور الغفار ہے بسنے والا النبا عظیم میں نبی کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی لفظ ہے کہ اس سے آخری پارا شروع ہوتا ہے اما تسال نباظیم الزیم مختلف کلون سما کلون ہاضا نباؤن کلب عظیم انتمان اور تم اس سے احراض کر رہے ہو بہت بڑی خبر ہے تمہارے لیے تمہارے لیے یہ بہت ہی فیصلہ کن بات ہے لیکن یہ کہ تم اعراض کر رہے ہو ما کان علی من علم بل مل آلہ از یکت اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ مل اعلیٰ میں کیا اختلافات ہو رہے ہیں یہ لفظ نوٹ کر لیجئے اس کا ذکر سورج زمر میں بھی آئے گا کہ فرشتوں کی آراء بھی مختلف ہوتی ہیں اور وہ بھی کسی کی رائے ہوگی کہ آپ عذاب بھیج دی دیا جانا چاہیے کوئی سوچتا ہوگا کہ نہیں ابھی اور تاخیر ہونی چاہیے تو اس طرح سے آپس میں کچھ گفتگو کرتے ہوتا ہوا جو آخری فیصلہ اللہ کرتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ بھی عاقل ہستیاں ہیں تو ان کا بھی ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی آرا ہوتی ہے تو آرا کے اندر کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے ماکان علی مل آلہ میرے پاس تو علم نہیں ہے مل آلہ بے فرشتے جو ہیں وہ کس کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں انما مجھے تو بس یہ میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ میں ہوں صرف واضح طور پر خبردار کر والا اس کال رب کل ملائے اب مصحف میں یہ آخری اور ساتویں مرتبہ یہ عصا ابلیس و آدم آ رہا ہے سیونگ لاسٹ ٹائم جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر بشر منتی ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے پیزا سب وے جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں درست کر دوں ٹھیک ٹھیک بنا چکوں نکس سے درست کر دوں اس کو فنشنگ ٹچس دے دوں تصویر اس معنی میں آتا تخلیق تصویر سب بحث مرمے کل آ خلق پھنسا ہوا قدر آحدا تو تخلیق کے بعد ہے یہ وہاں انشاءاللہ شاء اللہ تو تصویر سے بات ہوگی فیضا سب میں تو جب میں اسے پورا بنا لوں نفق تو یہ اور اس میں میں اپنی روح میں سے پھونک دوں پھکاؤ لہو ساجدین تو گر پڑنا اس کے سامنے سیدھے میں اب یہ روحی کو ضرور نوٹ کیجیے اور فیضا سوید ہوں وہ نفقت فتع لہو ساد تو گویا کہ مسجود ملائق ہونا آدم کا اس روح ربانی کی بنیاد پر ہے اس سے پہلے وہ آدم جو بھی کچھ ہے جب تک یہ روح نہیں پھوکی گئی ہے اس وقت تک وہ مسجود نہیں ہے اس کا رتبہ مقام جو بھی ہے وہ اس روح ربانی کی وجہ سے جس میں پھوکی گئی ہے فصل ملائے کا تو کل لوہ مجماؤ نہیں آئے آج جوں کہ تو پہلے بھی آ چکی ہے کس کو نہ زور ہے سجدہ کیا تمام فرشتوں نے سب کے سب جمع ہو کر اکٹھے ہو کر اللہ ابلیس نہیں کیا ابلیس نے استقبرہ مکان من القافرین اس نے استقبال کیا گمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں سے تھا پہلے ہی سے اس میں کفر تھا چھپا ہوا تھا تکمبر تھا چھپا ہوا تھا اب وہ کفر اور تکبر تکمبر آ گیا جیسے منافقین کا نفاق غزو عذاب کے موقع پر ان کی زبانوں پر آ گیا کالے منا کر تصویر خلق تو مل رہی ہے اور کہا اللہ نے ابریس کیا ہوا تجھے کس چیز نے منع کیا کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اب یہ یدیا جو ہے یہ خاص طور پر قابل غور ہے دونوں ہاتھوں سے بنانے سے کیا مراد ہے یا تو قرآن میں عیدی بھی آتا ہے اپنے اپنے ہاتھوں سے قیدی نہ تو وہ تقریب جو ہم نے ان کے لیے جو بنائے ہیں چوپائے بنائے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں عملہ مالکور یہ سورہ یاسین میں آ چکی لیکن دونوں ہاتھوں سے بنانا میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ دو عالم جو ہیں عالم خلق اور عالم امن ان دونوں کو اللہ نے جمع کیا ہے آدم میں اور انسان میں ایک ہی ہستی ہے اللہ اللہ لہو خلق ومر خلق اور امر دونوں اسی کے ہیں یہ دونوں عالم اسی کے تسلط میں ہیں اسی کی حکومت قائم ہے امر پر بھی عالم امر اور عالم خلق پر بھی اب فرشتہ صرف عالم خلق سے متعلق ہے اس کا عالم امر سے متعلق ہے اس کا کوئی حیوانی جسد نہیں ہے اس کی کوئی بھوک نہیں ہے اس کو کوئی پیاس نہیں ہے اس میں کوئی نر اور مادہ نہیں ہے اس کے کوئی جنسی جذبہ کچھ نہیں عالم امر کی شے باقی یہ جنات ہیں ان کے اندر یہ سارا عالم خلق کی شاید ان میں روح کا سوال ہی نہیں باقی جتنے بھی حیوانات ہیں عرضی یہ عالم خلق کی شے انسان واحد مخلوق ہے اللہ کی جس میں پھر دونوں چیزیں آکر جمع ہوئی ہے کہ آلم خلق سے ہے اس کا حیوانی وجود یہ جسم جو بنا ہے یہ مٹی سے بنا ہے اور لیکن اس کے اندر اللہ نے لا کر وہ امانت جو ہے عالم امر کی روح وہ جو, جو ہے اس کے اندر پھونکی ہے انند لمانت آرت سماوات فابین یا مل رہا و اشفق نمینا وہل انسان اس میں بھی میں یہ باتس کر چکا ہوں تو خلق تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اسے اب اس کو اشتہارے میں بھی لیا گیا اس معنی میں کہ بڑے اہتمام سے بنایا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے رشنف المخلوقات ہے وہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھئے کہ اس کی کلائمکس جو ہے نقطہ عروج جو ہے اس کی تخلیق کا وہ انسان ہے کالا یا ماں منا کر تصویر والی ما فلک من العالین کیا تم نے غرور کیا استقبال کیا یا تو ہے یہ بہت بڑے درجے میں تھا کو تیرا درجہ بہت بلند تھا کالا ان خیروں نے کہا صحیح یہ بات اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں اس کے سامنے روح ہے ہی نہیں اس کے سامنے صرف آدم کا جسد خاکی ہے حیوانی ہے تو جھوٹ نہیں کہہ رہا اس کے اعتبار سے اس کے مشاہدے کے اعتبار سے بات صحیح ہے کہ یہ تو مجھ سے کب تر ہے خلق تری من نار و خلق من تین مجھے تو نے بنایا آگ سے اس کو بنایا مٹی سے کالا فخرا فین عظیم سوال یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے تم سجدہ کرو تو تم نے اللہ کے حکم سے نافرمانی کی ہے نا فخر منہا نکل جاؤ یہاں سے فین عظیم اور تم بردود ہو گئے ہوئے کا لاگت لایا اور اب تم پر آخرت کے دن تک اگلے جذا سزا والے دن تک تم پر لانت رہے گی میری لانت کال رب فانزر نی رائے اس نے کہا کہ پرور دگا پھر مجھے ذرا مہلت دے اس دن تک جب کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے آدم اور اس کی نسل پوری کی پوری کال احمد منظرین اللہ تعالیٰ نے اسی استحکار کے اندر ٹھیک ہے جاؤ تمہیں یہ دی گئی مہلت جو تم نے مانگا ہے گرانٹی دی الہ یوم الوق ال معلوم اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے طے ہے یوم یو ماسون جب آنا ہے اس وقت کے لیے تمہیں بہت دے دی گئی کال اب عزت کا لحمین اب اس نے کہا جب تجھے بہت دے دی ہے اللہ تیری عزت کی قسم تیرے اقتدار اور اختیار کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا اللہ عبادت ابن المخلس سوائے اس میں سے تیرے وہ بندے جنہیں تو خود اپنا مخلص نہیںلس کال افلحق ہے اور میں تو کہتا ہی حق ہوں میری ہر بات حق ہوتی ہے لام لال نہ جہنم امین کا امین منتبے تو میں بھی بھر دوں گا پھر جہنم کو تج سے اور جو بھی ان میں سے تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر کر رہوں گا کل ماسلکم الہما اب یہ بات بتا کے اب حضور سے کہا جا رہا ہے نبی کہیے میں نے تم پر تم سے اس پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی میں تمہیں یہ خبریں سنا رہا ہوں غیب کی وہی جو مجھے آ رہی ہے وہ سنا رہا ہوں ازل کے جو واقعات ہیں جو اس وقت ہوئے تھے اس وہ باتیں بتا رہا ہوں تو میں نے تو اس پر کوئی تم سے اجرت نہیں مانگی تم سے کوئی انعام طلب نہیں کیا کلماسم الحمد الماطین اور یہ بھی تم جانتے ہو اچھی طرح جانتے ہو مطلب اس تو فی کو میں تمہارے ماں با نے اوبر گزار چکا میں متکلف نہیں ہوں متکلف کون ہے تکلف کرنے والا اب تکلف ہر ایک اعتبار سے ہوتا ہے ایک جیسے ہم جیسے کہتے ہیں ایک شاعر ہوتا ہے فطری شاعر اور ایک متشائر ہوتا ہے وہ شاعر فطری نہیں ہوتا وہ بڑی محنت کرتا ہے جوڑ توڑ کے کچھ سیکھتا ہے عروج سیکھتا ہے یہ سیکھتا ہے وہ الفاظ کا ذخیرہ جو ہے جوڑتا ہے پھر وہ کچھ شعر کہتا ہے تکلف کے ساتھ شعر کہنا ایک ہے جیسے آپ کہتے ہیں آمن اور ایک وہ ہے کہ آور بڑی محنت سے مشقت سے کوئی آپ نے کمپوز کیا ہے تو میری زندگی میں تم نے تکلف کا کوئی شائبہ دیکھا ہی نہیں آج تک سادہ زندگی خاص طور پر یہ کہ کبھی میں نے شعر کہنے کی کوشش کی ہو کبھی میں نے کوئی خودخطیب بننے کی کوشش کی ہو اس کی کوئی مشق کی ہو مانا من المتکلفین میں کوئی بنانے والا تکلف کرنے والا اور تصنع کرنے والا نہیں ہوں ان ہوا اللہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر یاد دہانی اور نصیحت تمام جہان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نباحباد اور اس کی جو خبر ہے جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے جیسے صورت و تعلیم الفرمائے قول الفصل الماحُ بلحادل یہ فیصلہ کل بات بن کر آیا ہے قرآن اب جو فیصلہ جیسے کہ ہمیں پڑھ چکے ہیں ابل حق انزل نہ ہو بل حق نزل ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے اب فیصلہ ہوگا اسی کے ترازو میں قوموں کی تقدیریں تلے لی اور فیصلے ہوں گے جیسے کہ حدیث ہے حضرت عمر خطاب سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا ان میں اللہ یارفا بحاضل کتاب اخوامن آخری اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو عوض پر پہنچائے گا اور اسی کو ترک کرنے کی وجہ سے قار مدنت میں گرا دے گا تو فرمایا والا تعالیٰ ہی کچھ دیر کے بعد اس کی اصل خبر ان کو پہنچ جائے گی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہاں وہ پانچ سورتیں ختم ہو گئی ہیں اس دوسرے بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو گروپ ہے چوتھا یہ تیرہ سورتیں مکیات ہیں اس کے اندر ان میں پانچ ہیں یہ سورہ یاسین بالکل وسط میں ان پانچ میں دو ادھر ہیں دونوں الحمد للہ سے شروع ہوئی ہیں سورہ سبا سورہ فاتح دو ادھر ہیں سورہ صاف فات اور سعود اس میں بھی سعود آیا ہے صاف فات کے ساتھ اس کی ملازمت ہے اس کے بعد آٹھ سورتیں وہ آ رہی ہیں کہ جن کو ہم سمجھیں گے اس جو, جو اس وقت کا ترتیب ہے مصرف کی کہ کورسپونڈنگ ترتیب جو ہے وہ ہے سورہ الفرقان سے لے کر اور سورج سجدہ تک جو آٹھ سورتیں آئیں تھیں گویا کہ اسی طرح کی آٹھ سورتیں یہ آ رہی ہیں ان میں بھی سات وہ تھیں کہ جو حروف مقطع سے شروع ہوئیں چار علی فلام نیم سے دو توسیم میم سے ایک توسیم سے البتہ ایک وہ تھی جو بغیر حروف مقطع کے شروع ہوئی ہے سورت الفرقان یہاں بھی یہ ایک سورج جو شروع ہو رہی ہے سورج زمر یہ بغیر حروف مقطعات کے ہے باقی ساتوں سورتیں جو ہیں حامیم حامیم حامیم حامیم ان میں سے ایک جو ہے وہ حامیم این سین قاف لیکن حامیم کا سلسلہ چلے گا یہ ساتوں صورت در حقیقت ایک سیکونس میں ہیں اور لیکن یہ بھی ہے مانوی طور پر یہ بھی اسی میں شامل ہیں اور ان میں سے اب یہ سمجھ لیجیے کہ جو پہلی چار صورتیں ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے توحید عملی ایک ہے توحید عقیدے کی توحید اللہ کو ایک ماننا اکیلا لا لازد ولا ولازد الحو ولا مصلا لہو ولا مثال اللح ولا مسید اللح اس کا جیسا کوئی نہیں ہے نہ صفات کے اعتبار سے نہ میں کوئی اس کا کف نہیں ہے لم یلد ولم یولد یہ سب کیا ہی عقیدہ ہے ایک ہے عمل کی توحید توحید عملی وہ کیا ہے عمل کی توحید کیا ہے توحید فی العمل اور جس کو کہ امام التعمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت اصطلاح اس استعمال کی ہے توحید فی طلب توحید عقیدہ توحید طلب وہ طلب جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج میں طالب والمطلوب یہ طالب و مطلوب کا جو ریلیشن شپ ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مطلوب ہے کوئی آئیڈیل ہے کوئی آدرش ہے کسی کے لیے وہ جی رہا ہے کسی مقصد کے لیے ایک انسانوں کی عظیم مقصدیت ہے جو حیوالی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں جن کا کوئی مقصد زندگی ہے ہی نہیں انسٹنگس جیسے کہ حیوانات ہے پی میں بھوک لگی ہے وہ کھائے گا ادھر ادھر ڈھو مارے گا اسی طریقے سے اس کا جنسی جذبہ اس کا ایک نظام ہے اس کے تحت ہی ہوتا ہے اس میں جنسی جذبات اس طرح کا بھی نہیں ہے کہ بعض انسان جو ہے وہ, وہ سور بن جاتے ہیں جنسی اعتبار سے وہ نہیں ہے، ان کے کا ایک نظام ہے بس انسپیٹ کے تحت ہے پھر چل رہا تو جو لوگ صرف کسی پر کھانا پینا بچے پیدا کرنا ان کو پال دینا اگر یہ کام کر رہے ہیں کوئی ان کی زندگی میں مقصد ہے ہی نہیں تو وہ نر حوان ہے انسان ہے ہی نہیں کل وہ چوپایوں کے مانند جب بلکہ ان سے بھی گائے گزرے انسان کہلانے کا مستحق کم سے کم دو شخص ہے جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا کس لیے جینا ہے کس لیے مرنا ہے زندگی کائیں کری لیے وہ مقصد تو کیا ہے اصل میں تو کیا تھا اپنے رب کو چاہو اس سے محبت کرو اس کو مطلوب بناؤ تمہارا مطلوب صرف اللہ ہو لا لام الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ تھا جس کے لیے تمہیں جینا تھا اسی لیے تمہیں مرنا تھا سلاقی وسو کی و ماہیا و مماتی اللہ جس شخص کی یہ توحید نہیں ہے وہ عقیدے کی توحید لیے پھرے امل میں مشرک ہے جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن ان صورتوں میں اب ایک بڑے سیکوینس کے ساتھ آئے گی بات ویسے وہ آئے ہم پڑھ چکے ہیں اور ایتمنی تحزا الفانتا تکون والے ہیں وکیل این نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے وہ کہتا تو ہے اپنے آپ کو میں موحد ہوں موحد ہوں اپنی خواہشات نفس اپنے نفس کے کسی مطالبے کو پورا کر رہا ہے یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے اس کو حلال کیا یا آرام کیا ہے تو اس کا معبود تو اس کا نفس ہے اللہ کا ہے ہاں اللہ کے لئے بھی جا کے نماز پڑھ لیتا ہے لیکن دوسری طرف وہ نفس کو اپنا معبود بنا کر شرک کر رہا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ تعویذ جو ہے باقاعدہ تسمی کر رہا ہے گھر لگا رہا ہے جبکہ اس کا محبوج اس کا نفس ہے اسی طریقے سے حدیث میں آیا چاہے سا عبد الدینارے وہ ابد الدین ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا دیرہم و دینار کا بندہ نام عبد الرحمان ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے اس لیے کہ دینار کے لیے حلال و حرام کی ساری اس نے تقسیم ختم کر دی ہے ڈالر آئے پیٹرول ڈالر آئے کچھ اور آئے دولت آئے چاہے حلال سے آئے حرام سے آئے جائز سے آئے نا جائز سے آئے نہیں تو یہ تو پھر معبود کون ہوا دولت ہندو میں اور آپ میں فرق کیا ہے ہندو نے دولت کی دیوی بھی بنا کر ایک رکھ لی ہے وہ لکشمی بائی ہے ان کی اس کو پوچھتے ہیں دنڈوت کرتے ہیں اس کی کرپا ہو جائے گی تو دولت ہو جائے گی ہم نے کہا ہٹاؤ اس استقلو کو اس لکشمی بھائی کو ہٹاؤ سیدھے دولت کو پوچھو تو دولت کے پجاری تو ہم ہیں یہ جو توحید ہے توحید عملی اس کا جو پہلا نکتا ہے اللہ کی بندگی کی توحید توحید سے عبادت بندگی صرف اللہ کی ہو یعنی کل کی کل اتاس اس کی لیے باقی اتاد اس کی اتاد کے تابل ہو باپ کا حکم مانو ہاں جو شریعت کے خلاف نہ ہو مانو ماں کا مانو استاد کا مانو حاکم کا مانو مانو جو حکم اللہ کے حکم کے منافی نہ ہو لاتا یہ مخلوق فی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے اگر یہ نہیں ہے اور مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت آپ نے قبول کر لی ہے جس میں کہ خالق کی معاشیت آ رہی ہے تو یہ شرک ہے چاہے وہ مخلوق آپ کا اپنا نفس ہو چاہے وہ کوئی حکام ہو چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو کوئی بھی ہو سب وہ سب تعوت ہیں بارک اللہ لی علی ولکم فرقرآظیم و, فر و نفاغی ویات